بکیل ایک بخیل آدمی نے گھر خریدا اور اس میں منتقل ہو گیا اور پہلے ہی دن ایک فقیر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا یفط اللہ علیک اللہ تمہیں کشادگی دے تھوڑی دیر بعد دوسرا فقیر آ گیا تو بخیل نے کہا انَ اللّہ رضا قد القت المتین بے شک اللہ تعالی روزی دینے والا اور مضبوط قوت والا ہے تھوڑی دیر بعد تیسرا فقیر آ گیا تو بخیل نے اس سے کہا کہ و اللہ یرزمبغیر حسب اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پھر بخیل اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اس محلے میں مانگنے والے کس قدر زیادہ ہیں بیٹی نے جواب دیا کہ اے میرے والد اگر آپ کے عطا کرنے کا یہی انداز رہا تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں